حافظ محمد شہزاد الحسن شاہ صاحب ان آمد پہلے ذوق شوق محبت کے تکبیر نار تقبیر نار تقبیر نار تقبیر نار رشان نار تحقیق ان وَجِلَ عَنُ الكَاذِبِينَ سبحان الله سبحان الله والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه للصدق واليقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله هو ما لا يكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا تسلیما. آل اللہ. والسلام يا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین حمد و ثنہ درود ختم الانبیاء لہو تخییت و ثنہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا محمد امین مرحوم محمد طفیل مرحوم دی قبرن ٹھنڈا فرمائے ان دی روحن و راحت نصیب فرمائے محمد عباس محمد ریاض اصغر اور ارشد صاحب بن سب صاحب جنہ جنہ دی محفل مبارکہ دے ناعقاد وچ دام در میں شخ خدمات پیش کیتیاں نے پروردگار عالم سب نو دنیا آخرت دی رحمت برکت اور جزا عطا فرمائے جتنے دوست اخباب گرد نواتوں یا دورتوں تشریف جائے ہو پروردگار عالم سب نو سعادت دارین عطا فرمائے قدم بقدم نیکیاں آتا فرمائے موجود عنوان دسنے تو پہلو ایک گل سمجھاؤنا سیدنا امام بخاری ردی اللہ تعالی عنہ و سرکار حدیف مبارک لینا بڑا بڑا سفر فرما سن ایک بار آپ لمبے سفر تک زیادہ راہ دے تاور تے اس چونکہ سونے چاندی سکے ہوں سن سونے کے سکے دینار ہوں دے چاندی سکے دراہم درہم جنو آخیا جاتا ہے یہ جمع دراہ میں تھلیاں پا کے لوگ آدی ڈپ چی چادر بنیاں ہوں سن اند بن کے لے کے نکل جائیں سن رستے جی ہوٹل نے روٹیاں شوٹیاں کھان پینے انتظام ہوں انتظام سفر دے ہو جایا کرتے سن کسی ٹگو چور بندے دی نظر پی گئی بے امام صاحب کو پیسے واہ واہ ٹھگ بندے جس ویل نظر ماری دال آیا بھائی تکتا جا کسی بہانے ناڑ پیسے کٹاواں چلدی چلدیا چل کو دریا آیا بےڑی چیٹے جدو بیٹھے, بیٹھے نہ تو اس ویل اس شیتانگی اتنے اگر میں جا گل کر ساری بےڑی والے آخیا بھائی بےڑی میری ایک ایس رنگ دی تھلی ہے اوے کا چمڑا لگا ہے یا اس طرح دپڑا لگا ہے وہ اتنے ایک میرے پیسے نے سکے نے سونے چاندی دے. ہون وزن بھی کر لیں ہے. یہ لو کتنے سکے ہونے مطابق دس کے دے او بھی اینے کے پیسے نے تے میری ہو گئی گم ڈگی ہے تے تینو لب کے دے ہو چاہ میرے چور سارے بےڑی آن ملا نے سوچیا انہیں آخیا بھائی سارے بھی پن پاؤں گا پیا ہو گئے تلاشی لین شروع اُن اول تا آخر سارے ہاں دی بھی تلاشی لئی کسے کولو کوئی مال نہ امام بخاری کولو بھی ہو تھیلی نالبی خیر اُن نا اکھا میاں تُو اور ساتہیاں یہ تھے ہو بھی آئی تلا بجا بھی دریا پار نکلے اگلی منزل تے جا کے جدو مسافر رکے ہر کسے اپنے کھانے پینے دا بندوبست کیتا لیکن امام بخاری پانی پی کے فاقے نال پاسے ہو کے بیگے اس وی چ نئی بسے یا پوچ آیا پوچن لگیا امام صاحب تڈے کو چاہیے بھولے تو پیسے سی تھی کھانا شانا نہیں کھا رہے جی آپ نے فرمایا پیسے جایا تو کرا دیتے جی میں تو ضائع کرو نا جدو تایا ہے تو میں اتلی جی بیڑی تو باہر سٹ کے دریا گوا دیتے بھی چل ضائع ہو جان وہ کہن لگیا ہزور تو تی سٹے کیوں جی دو چار بندے میری گلتے یقین کر کے تے الزام عائد کر بھی دے تو بہتے بےڑی والے تھے جانا آئے سن انہیں آخر سی یاری وام صاحب تیک پاک بندے نے بلا یہ کوئی یہ کام کرنے پینے تیسے بھی بچ جانے سنتے کام جا تھا چل جانا سفر بھی آسان رہنا سی آپ نے فرمایا بھی آ مینو فکر نہیں جڑے میرے جاننے والے سنتے میرے تعتماد کرتے سن منو فکر سی انہاں دی جڑے تیری گل سن کے تے فتنہ وچ مبتلا ہون دے تے میرے خلاف ایک بدگمانی لے کے ٹر جاندے توں رو دو چار بندیاں نال کی ہو جانا سی فرمایا بھلا انہاں دو چاراں نے اگاں جا دو چاراں نوں دسنا سی او ناگاں دسنا سی او ناگاں تے میں بیان کرنیاں نے نبی شرور دیاں حدیثاں میں بیان کرنا اے نبی شرور دا دین تے دین بیان کرن والے ہوتے جدوں شک قائم کیتا جاوے تے گمانے باطل ادع خلاف پیدا ہو جاوے اس وقت حدیث مبارکہ دے اصولان وچوں آئیمہ دین نے اصول بڑھائے نے جیڑے بندے ہوتے انجدی تحمد تے الزام آجاوے اس دے کڑو حدیث لینہ دوارہ نہیں کر دے تے میں بیان کرنیاں نے نبی دیاں حدیثاں تے جے او ہوئی بدگمانی پھیلاوا ناڑے اگاں پھیلا دے تے لوگ کا میرے کڑو سچیاں سونے نبی دیاں حدیثاں قبول نشن کرنیاں لہذا میں انہاں 2 4 لوگانوں وی بدگمانی توں بچاون واسطے نبی شرور دیاں حدیثاں اُتے پورا اعتماد اور اب عامۃ الناس دا اپنی ذات اُتے اعتماد قائم رکھن واسطے میں اکھا کوئی نہیں ہزار برہم یا دینار او ضایا ہو بھی جان تے خیر لیکن دین رسول بیان کرن والے اُتے بد اعتمادی او پیدا ہونی نہیں چاہی بدگمانی وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے اگر ویکو جی امام بخاری ہلکا جیا بدگمانی دا موقع سبب بنے تے آپ پہلو بدگمانی نو ختم فرما دینے اگرچہ خود بھکھے رہ لین اپنا مال دایا کر لین لیکن پہلو بدگمانی ختم فرما دینے تے اس تو بعد سرور دیاں حدیثاں وہ اگے امت تک پہنچان دینے کیوں وجہ ہوئی ہے کہ بدگمانی جدو پیدا ہوں دیئے تے پھر سچا دین تے سچیاں حدیثاں وی لوگ لینیاں گوارا کر دے جڑا موضوع تہن سنا لگیا اس کی ضرورت کی ہے اس کی ضرورت یہو ہی ہے کہ بعض حاسدین اور منافقین نے الزام اور تہمت اور بدگمانی فیلائی ہے الناس دے ناس دلج. موضوع جڑا پیش کرنا ہے اس بدگمانی تردید تربیت پیش کرنا ہے لہذا کوئی یہ سوچے یار ایک موقع سی فوتگی دا تے اتھے تے جناب جڑائے اور تبلیغ باقی کرنی سی باقی احکام قرآن بھی آیا تاں گلن اوہ سنوڑنیاں سن تے میں عرض گا وجہ صرف ای ہوئی ہے جب بدگمانی ہو جاوے تے سچا دین بیان کریے تے بدگمانی دی وجہ تو لوگ سچا دین قبول نہیں کر دیں پہلو بدگمانی دور کرنگے پچھے پھر دین پیش کر دے رہا گے سمجھا گی جناب ہوں میں موضوع کا عنوان دسنا تاکہ ہر بندے دی گل موضوع دی اہمیت وہ ہر بندے نو سمجھا گئی ہے ہون جناب کہ موضوع کڑا پیش کرنا ہے اس موضوع مسئلہ یزید میں ناشدیت رافضیت اور سنیت کا فرق مسئلہ یزید میں ناسبی، رافضی اور سنی کا فراہ کیونکہ اسی مسئلے دی وجہ تو بعض منافقین نے اور نے استاد صاحب کبلا اور آپ دے محبت کرن والے اتنے الزام عائد کیا جی یزیدی نے یزیدی نے یزیبی نے میں انہوں نے شیشہ دکھا کہ یزیدی بنتا کون ہے اور میں یہاں جی اگر تعوی آخو تو پھر سنی بچتا ہی کوئی پچھلے گفتگو دے دوران نے استاد علیہ قبلہ دن آل آل آل حضرت ادیم البرکت فتعے کی گل کردیا کہان لگے تُن آلہ حضرت کے مذہب تو ہٹ گئے جے ایون میں آلہ حضرت کا فتوی بتدان پڑھنا تاکہ جناب نو پتا لگے سنیا کا مذہب پیش پھر اس دے خلاف ناشبیاں مذہب بھی پیش کرنا ثابت کرنا جو سنی مذہب جہا ہے وہ کی ہے اچھی بولو دردا سبحان اللہ ہوا رضویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چھ سو بیاسی سوال پوچھا گیا ادرو فرمان اللہ و رسول عز و جل و اللہ و تعالی وسلم یزید بخشا جائے گا یا نہیں امام اہل سنت کو یزید پلیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا یزید بخشا جائے گا کہ نہیں امام اہل سنت کو جواب ارشاد فرما دے نے؟ الجواب فرمایا یزید پلیت کے بارے میں آئی اہل سنت کے تین قول ہیں یزید پلید کے بارے میں اما اہل سنت کے تین قول ہیں پہلا قول امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز اس کی بخشش نہ ہوگی دوسرا قول اور امام غزالی وغیرہ مسلمان محظوفی بارات مسلمان جانتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی اور تیسرا قول اور ہمارے امام شکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر کہیں ہیں لہذا ہم بھی سکوت کریں گے اے فتوہ دیتا امام اہل سنت نے فتوہ دیتا ہے آلہ حضرت نے ذرا انہیں وضاحت کرنا امام اہل سنت فرما رہے نے رایا یزید پلیز مسلے تین طرح دے علماء, یعنی علماء دے تین طبقے نے سنی علماء نے دے طبقے نے دے طبقے نے پہلے دے پہلے پورے ہو جائے گی پھر دو رف جی انہوں کا ذکر کر کے موضوع پورا کروں گا تین طبقے نے کیڑے, کیڑے کیڑے ایک امام احمد بن ہمبل وغیرہ علماء جڑے یزید پلید نو او دی بد عقیدگی دی وجہ توں اور او بد عقیدگی جڑی پیدا ہوئی اے او وی او دے دورے حکومت وچ جے ہوئی اے تے تاں اس دورے حکومت ہوئی اے سمجھ آئی اے دورے حکومت وچ سیدنا امیر معاویہ پاک دے دور وچ دورے, دورے حکومت وچ ہوئی اے لہذا اپنے دورے حکومت وچ امام احمد وغیرہ آپ تے آب دے بعد اصحاب او دے نے یزید او نہ دی وجہ تو کافر ہو گیا سی جی لہذا او دے اوپر لعنت بھیجنا جائز سمجھدے نے حالانکہ استاد صاحب قبلہ نے امام احمد بن حنبل دا دوسرا قول مبارک بھی پیش فرمایا جس دے بچ اپ نے لعن لعنے شخصی تو منع فرمایا اور آپ سرکار نے دسیا کہ جڑا او کہ نا لے اور یزید دے اس کفر والے قول تو بھی اپ نے رجوع فرمایا ایک الگ گل ہے لیکن میں صرف فتاوی رضویہ دی گل تے کرنا ہوں ہن اپ فرماؤندے نے پہلا قول اے کہ یزید نو کافر سمجھدے نے تے کرنا جائز سمجھدے نے لہذا اگر ہے یزید امام احمد بن ہمبل کا پھر کدی یہ امام سنت کی بات کر رہا ہوں ابھی چشتی صاحب کا موقع میں نے پیش نہیں کیا ہال فکر میں چشتی صاحب کی طرفوں نہیں بولن دیا حالے صرف میں امام علیہ سنت دی عبادت پڑھ دیا دوسرا ہوں پہلا قول آپ نے دس لیا ایک امام سنی نے ایوی. امام احمد بن ہمبل سنی نے ایک امام کہیں کا تو لانت کرنا جائز ہے تو امام والے سنت انہوں دے قول دے مطابق فتوا دے رہے فرمایا تو ہرگز اس کی بخشش کیونکہ سوال کی ہے یزید بخشا جائے گا یا نہیں جواب کی ہے ہرگز اس کی بخشش یہ پہلا قول ہے دوسرا قول اور امام غزہ وغیرہ مسلمان جانتے ہیں امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی ہو یہ ہمارے عالم بزرگ ہیں صوفی نے عالم بھی نے اور عالم ایسے نے ان بزرگ فقاہ محد لکھتے کہ اگر امام غزالی مٹی نا یہ سونا ہے تو دلائل اتنے ہوں سن آپ کہ مٹی نونا ثابت کر دیں سن دلائے لوگ سن وہ امام خزالی اور وہ او امام خزالی نے جنہوں کا تقریباً تقریباً والے امام خزالی تو بعد والے جتنے بھی اما دین محد تھین آئے یا فو کہا آئے نے یا جتنے بھی اولا ماہ آئے نے اہل سنت دے کوئی ایک ایسا عالم نہیں جنہیں امام خزالی کا ذکر نہ ہونا بیان کردہ کو مسئلہ نہ بیان کیا ہوگا کہ دے امام طبقے نے ایک طبقہ امام محمد بن دوسرا امام جو اس پر کتنا ہی عذاب ہو کتنا ہی عذاب ہو کی مطلب ہے جو اس زلم کیا ہے بیت جو اس ظلم کیتا ہے صحابہ پاک جو ظلم کی حلے مدینہ تھے جو ظلم کی حلے مکہ تھے جو بے ادبیاں کیتیاں مسجد نبوی دیاں جو بے ادبیاں کروائیاں کعبہ معاذمہ دیاں انہیں سب بے اور مظالم دی وجہ تو جتنا بھی عذاب ہوئے گا بالآخر پرور عالم ضرور بے ضرور اس کی بخشش فرمائے گا اور فرمایا بالآخر بخشش ضرور ہوگی یہ ماما علیہ سنت کی بات ہے ہم ہم بخش یزین کی بات ہی نہیں کرتے سمجھ نہیں آئی ہاں ہم چشتی بخش سے کی بات نہیں کرتے سمجھ نہیں آئی اچھی کلام ہی نہیں کی امام آل اگل کر رہے پیش کر کے فتوہ دیتا امام احمد بن حنبل دا قول دے مطابق دوسرا قول آپنے پیش فرمایا ہوں اگو دے دے تیسرا آگے امام کا کال اور تریقا اختیار جو آپ نے فرمایا وہ بیان کر کے تے اپنا مطلب بیان فرما رہے نے لیکن دو پچھلے اخبار بھی فتوا تینار دسیائے اے سنی علامات نظریات نے امام احمد بن حمبل بھی سنی نے امام غزالی دی اور اگر دیکھو حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی احیاء علوم الدین شریف ورشترہ نے یہ باقی متعدد کتابہ جتہ جتہ دکھر کیتا ایک مقام دیوتے تھے آپ ایک پہ لکھ دینے کہ اللہ عباد اللہ صالحین جدو نماز چ پڑھنے آ سلام بھیجنے قول مبارک ہے اور کون نے سنیا دے امام نے کون نے اور اونہ نے اپنے دلائل پیش کیتے ہیں جو انہوں دے کول دلائل اور شواہد ملے نے مطابق مذہب پیش فرمایا ہے اور مذہب اس حد تک اپنے پیش فرمایا ہے اسی وجہ سے امام عالت بھی مانتے پی کہ امام غزالی کے نزدیک یزید پلید مسلمان سی لہذا انے جو گناہ کیتے انے دی سزا پاوے گا سزا پاؤن تو ضروری بخشش ہو جائے گی تیسرا کال یہ بھی سنی ہے کہ ہمارے آئما امام سکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں یعنی کہ مطلب سال مسلمان جیسے امام غزالی نے آخیا اور نہ ہم کافر کہیں جیسے امام بن ہمبل نے کافر کہا ہے ہم سکوت کرتے ہیں اسے کافر بھی نہیں کہتے اس پر لانت بھی نہیں کرتے چپ رہتے ہیں اور اسے نیک مسلمان بھی نہیں کہتے کی مطلب ہے یعنی او فاسق, باجر, ظالم, بدکار پلیز جو کچھ اس کو مرضی آخن اتھا. اگر کوئی کافر آخی جائے اچھی تا بھی نہیں ڈاک اگر کوئی مسلمان آخی جائے اچھی تا بھی نہیں ڈک دے اگر کوئی نیکو کار آخی جا سکیں تا بھی نہیں ڈاک اگر کوئی برا تو بدکار آکی جائے اچھی تاہ بھی اے ہے امام اہل سنت دا فتوہ یعنی سنیاں دے ترائے نے ایک ان یزید نو کافر سمجھ دینے ایک یزید نو مسلمان سمجھ دینے کافر ایک پاسو مسلمان مسلمان بھی صالح مسلمان تے تیسرا کافر اسلام آلے مسلمہ وچھ نہیں پہندے ہوں سی ہے سڈے بزرگ نے اپنی اس کتاب شریف دل فرمایا جی نے اتراض کر کے رہنا تھوڑا جہا لکھا میں پڑھ کے سنا دینا جہد مذہب ساڈا واضح ہو جانا آپ نے لکھا استاش کی صاحب قبل نے فرمایا یزید پلید وہ جی اعلیٰ حضرت یزید پلید تو گل شروع پہ امام سنت اوی امام الغیرت بھی یزید پلیت شروع پلیت حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ شعبی رسول نے واسطے لقب عزت والا اے ظالم فاسق فاجر بدکار سی واسطے لفظ لکھب علت والا سمجھ آ گئی گل کی رضی اللہ تعالی کے دور حیات میں کسی برائی میں ملوث نہیں پایا گیا جو کچھ کیا ان کی وفات کے بعد کیا امام حسین اور اقابرین صحابہ علی مسالم کا اس کی بیعت سے انکار کا سبب اس کا فسق و فجور نہیں تھا سمجھ جائیے گل دی اگوں پھر اپ نے پنج اسباب بیان فرمائے ہیں اس کتاب دے وچ انہاں دے وچوں کسے نے اکھیا کہ ایک ایسا کسرا دے طریقے نے کسی نے آخیا کہ جناب اہلیت نہیں یعنی کوئی مرکبت نہیں ہے کہ وہ ایڈا و دے نظام حکومت نو چلا جڑا ہے نا کسی آخیا کہ نہیں ابھی دو خلیفیات کر لیے یا معاویہ پاک چھڑ دے کہ پتر نو بنا یعنی اے اس طرح دے اسباب انہ نے اپنے پیش کیتے جدو سیدنا امیر معاویہ پاک آدھے پتر یزید بئیت لین کا اعلان کیتا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبد الرحمان بین ابو حضرت سیدنا ابد اللہ عباس حضرت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر پانچ بندے سن جنا نے اس وقت انکار کی تا سی جدو سیدنا امیر محاویہ پاک نے پتر آست بیت لئی کسی حکوی اے نہیں آتھے آجو امیر محاویہ تیرا پتر بہت بھیڑا ہے اے دویج فلانی بدکاری ہے شراب پیندہ ہے فلان کردہ ہے فلان کردہ ہے فلان کردہ ہے ایسی کوئی گالوی او نے نہیں کیتی اگر سننا سہبا سحابی بھی نے بہت بھی دے امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں ہال بہت نے ابن عمر تے الرحمان بن ابو بکر اور ابن زبیر یہ بھی موتبر صحابہ سن اس دور وچ جتنے سے حابہ سن ہونا بچہ اچھی شان والے بذرگ سے حابی سن لہذا جے اس وقت یزید اچ عیب ہے سن او پلید ہے سی اس وقت پھر حق بندہ سی کہ اے جڑے صحابہ پاک نے اے جڑے بذرگ نے اے اس وقت دست دے اس وقت کہیں دے کہ خبردار اے امیرِ معاویہ پاک اسا تینو دست دے پہیں اسا تینو دست دے پہیں کہ اے تیرا پتر پلیت ہو گیا بڑے گنا وڑ گئے لہذا خبردار تو اشنو خلیفہ نہ بنا اور اگر اور جدوں کسے دے خلاف کوئی بہانا تلاش کرتے کر اٹھنا بہنا نہیں تعلق نہیں رکھنا فلاں بندہ تو یہ چاہے فلاں بندہ یہ چاہے فلاں بندہ یہ تے یزیز کی بئیت نہیں سی کرنی تے اے تل کی جب یہ دربت نہیں یہ جناب جہا ہے وہ تریقا نہیں بچ بالا یعنی نوجوان ہوئے گا نو امر ہے چھوکرا ہے یا یہ جناب جہاں ہے وہ کیسرو کسرا والے طریقے یا پیوے کیوں کر لیے سبب موجود کہ شرابی جانی ہے فاج فاجر ہے بدکار فلانا ہے فلانا ہے لہٰذا ایسا گناہ گار ایسا وہ ادھر ویکو جیڑی یہ آدت بحڑیاں نے ایمانداری دسیا جائے ادھر ویکو ایک اج پنڈ کا ماحول نو پتا لگ جائے عوام پتا لگ جائے بھائی جہاں مولوی بننا پیا اے شراب کوئی گناہ دا پتہ نہ لگے ایمان پینڈ دا مولوی رکھنا گوبارہ کرو گے شرابی چلو شراب نہ پیتا ہوے پتہ لگ جاوے بھی یہ بڑا بھڑا بندہ ہے جنہ کار بندہ برائیاں کردے ہوسے گنا پتا نہ لگے کیا تھی رکھو گے اسمام یہ پتا لگ جائے ککڑ کتے لڑا بھڑے کام کرمام اور تبھی آدھی مسیت کا امام نہیں رکھتے جی جی دس گھر امامت دس گھر امامت واسطے کڑے لگا تو بھڑے کام کرنے والا امام وہ اپنا رکھنا بنا گارا نہیں کرتے کیں گارہ کر سکتے ہیں نبی سروت پاک اور سید نامی محاوی پاک ایسے پنتے امام بنا اور امام بھی چھوٹا نہیں پورے آلم اسلام دا میں اسلام بنا دوبارہ کر سکتے مطلب تو یہ ہوا جی اگر آپ من لیے کہ اس وقت یزید فاسق فاجر بدکار کلی تھی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس وقت جتنے صحابہ اور جیتنے آلے دیہ سن وہ سب کے سب تین دے کٹرے سن اور سے یہاں مسلمانوں بھی کہہ گزرے سن کے گزرا کو سلمان چڑھائے اے آدھا امام رکھنا کسے گندے کام کرنے والے گوارا نہیں کرتا لیکن او نا نے پھر گوارا کلانے <laughs> باہو سلطان سرکار نے نہ اس دور دلیا اچیا اچھی شان والے صحابہ پاک بھی سرکار صحابیت شان رکھن والے انہیں صحابہ دو مثال پتا کی دیتی ہے اس دور دے بڑے بڑے عابد زاہد متقیان و آپ نے فرمایا اے نا دی پرواز واد تو واد مکھی آ لیے تے اونا دی شان دی پرواز شہباز آ لیے اے اے اے اے, اے, اے, اے ناوہ شیر بولو درا پیر با خو سلطان فرماؤ دے کما دے تھکے روز نفل نمازاں عاشق غرقی ہوئے بچ وحدتی وحدتی آش کرتی ہوئے بچ وحدتی لال محبت راز کی سی نال شہباس جنہ مجلسی نال نبی ربی جنہاں جلشی لال ندی پے راس نیا ج پاک رسل وہ او او المسلمین دے اولیاء اولییا شہباد والی شان رکھتے او پاک رسول دے اصحاب کی گوارہ کر سکتے ہیں یہ تو میں ادھی ایک نمال دا امام کسے بدکار نو بناونا گوارا نہیں کر دے تے پھر الزام جائے گا جو رسول کریم دے شہابی پاک امیر معاویہ پاک نے کیوں سی بنایا کیوں بنایا سی عمر بن اللہ نے مشورہ کیوں دیتا سی پھر الزام جائے گا جو علیہ علیہ و باللہ اے لگ دا دین نال مخلص نیشن جے مخلص ہوں دے تے پھر دین تاران دا حاکم تے دا وٹی ذمہ تاری والا بندہ او بند پلید نو کیوں بنایا ہے لہذا یدید پلید نو حاکم بناؤن دے ویچ پتہ لگ دائے علا یادو باللہ جو شیدنا امیر معاویہ پاک پھر دین اسلام نال مخلص نہیں شل آئے آئے آئے آئے آئے آئے ہے؟ اگر کوئی یہ بات کہے کہ اس وقت تین طبقے بن گئے تھے ایک وہ طبقہ جن کو پتا تھا ایک وہ طبقہ جن کو پتا نہیں تھا ایک وہ طبقہ ایک وہ طبقہ جو ڈر کے ان کو پتا بھی تھا لیکن انہوں نے ڈر کے یا حکمت اور مشورہ اجازت اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بیت کر لی اگر یہ تین طبقے بنائے جائیں تو ان پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے ذرا میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں پہلی گل بیت یزید دا مسئلہ کھڑا کدوں ہوا امیر معاویہ پاک دے وشال تو بعد کے پہلے پہلو امیر معاویہ پاک نے بیعت لئی تے کدوں لئی 54 ہجری وچ کدوں لئی بولو سال گن جائے جایا جی ہجری دے وچ بیعت لئی اور بیعت دا اعلان فرمایا جڑی 54 ہجری وچ حج پڑھن واسطے تشریف لے آئے سن اس دے وچ بیعت لئی 60 ہجری وچ امیر معاویہ پاک دا وسال ہویا یعنی 6 سال کی بنے رہے کی بنیا رہیا یزید پلید ولی عہد تے اس وقت صحابہ پاک اہل بیت اطہار نے اے نہیں فرمایا کہ یزید وچ عیب نے برائیاں نے گناہ دار ہے پلید فاسق کے فاجر ہے بدکار ہے کدوں بنیا جس وقت امیرِ معاویہ پاک دا وصال شریف ہو گئے کہ یزید ہونے چوکے قصرت نال دنیا پہلویں معاویہ پاک دے ہاتھ تو تبیت کر کے من چکی سی سوائے کوفرگ ایک شہر دے یا اسکیوائے چند اکابرین صحابہ اور احلِ بیت دے توجہ میرے حال میں پورا قصہ نال تو انہوں پیش پیا کرنا تاکہ تو انہوں سمجھ آوے لوگ بر غلام انتے تو انہوں جڑا ہے وہ کوئی جواب آوے کہ پاک اور پتا ہے پتا ہے کہ یزید دی یعنی ہون باد بولتا پیا نا یزید نام سے پلیت یعنی دا پلید جبلا پا بولنا مت کوئی یہ احتراج کرے دی اس وقت پلید نہیں تو کیوں کہ میں پیا نا اس وقت جب امیر معاویہ پاک نے بیعت یزید لی لوکاں دے کولوں صحابہ کولوں اہل بیت کولوں باقی افراد دے کولوں مسلماناں دے کولوں تابعین دے کولوں ادروے اس وقت تابعین جتنے عیشنی یا جتنے کفرت نال شوایہ کوفہ دے علاقے دے کسے علاقے دی پروں وی نہیں اوندا کہ انہاں نے یزید دی بیعت تو انکار کیتا ہوئے تے امیر معاویہ پاک نے نبی پاک دے صحابی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا مغیرہ بن شُعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اے پتا ہے کون نے صحابی اے اس صحابی نے جنہاں نے فقہ دا مسئلہ مثلا کفائیں تے نال چوتھائی سر دا مسا ایں دے واسطے خبرے واحد جڑی حنفیاں کولے ہے وے او صرف اور صرف مغیرہ بن شُعبہ دی روایت بیان کردا حدیث ہے اجرہ ساردے چوتھے حصہ دا مسا کرنا فرض ہے نا ہن فیہ دا مذہب دے مطابق یہ دے اتے دلیل کیے صرف ایک کوئی مغیرہ بن شعبہ دی بیان کردہ نبی پاک دی حدیث ہے اگر تشاں کہو کہ مغیرہ بن شعبہ اس وقت یزید پلید آستے بیت لے رہے سانتے کہ رہے سن لوکانوں اعلان کر رہے سانتے کے خبردار لوگوں امیر معاویہ پاک نے اپنے تو توباد یزید نو حاکم مقرر چا ہے بادشاہ مقرر چا کیتا ہے، خلیفہ مقرر چا ہے او دی بیعت کریا جے اگر مغیرہ بن شوبہ نو اس عمل دی وجہ تو تسی کہو کہ اس وقت یزید اچ عیب ہے سن تے عیبا والے اس بد عمل دے واسطے بیعت لین والے مغیرہ بن شوبہ نو پھر کی کہو گے یزیدی ہو گئے سن اللہ یا عبد جیسے سیابی رسول نو کہو کہ ہوگا سن تو پورا مذہب کیونکہ نماز روزہ پہلے تو بیچے مسا ہی نماز سارا تو ویلے نے کیوں فرد پورا نہیں ہوا چوتائی سر دسے والی روایت مغیر بن شوبا والی ہے کہ مغیرہ بن شوبا تو ہوگا اللہ بلا تو بخا لی یزید جدو یزید ہوگا تو ہوں دسو سینیاں کی نماز مڑ کی ہوئے گی وزو چوکھائی سیر کا مسا کرنا. دے مذہب دے مطابق تے دے مذہب دے مطابق تے ہی نہ ہویا. کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ روایت لے سا کول والا یاد و بلا بخول نتیجہ کی نکلیا مذہب ہے ویلے سکھا اینفی تو فارغ سکھا اینفی دیاں جیتیاں کتاباں بھی ہیں سارا تو فار کیوں کیوںکہ سارا نے وز د نے یہ مبارکی ہے استدلال کر کے اپنا مدہب بنایا ڈنگرفی تو جانا ڈنگر کی بے وقوفی جاوا خدا جب دین لیتا ہے تو کلے چھین لیتا ہے جی اگر یار مغیرا بین شوبر اللہ تعالیٰ اور ادرویز امیر معاویہ پاک نے بیعت ਲਈ ہن اگر کہن کہ نہیں جی ایک طبقہ تھا جنہیں پتہ نہیں تھا اور ایک طبقہ تھا جنہیں پتہ تھا تو میں سوال کرنا کہ پتہ کتھے رہن والے نو نہیں سی تے کتھے رہن والے نو ہے سی کتھے رہن والے نو نہیں سی تے کتھے رہن والے نو یزید کتھے سی دمشق شام دے علاقے وچ کتھے رہندا سی امیر معاویہ پاک بھی کتھے رہندے سن مغیرہ بن شوہبہ بھی کتھے رہندے سن اس وقت اوتھے ہی رہندے سن تے معاویہ پاک تان ڈیوٹی لائی سی بھی جا پوری بادشاہی وچ اعلان کر ہر پاسے ٹور پھر کے تے یزید ہستم انہوں نے اعلان فرمایا لہذا امیر معاویہ پاک اپنے وشال تک دمشق رہ اج تک انہاں دا مزار مبارک اوتھے یزید پلید بھی رہن والا امام حسین رہلویٹر پند ہونا جی وہ بہت اچھا خیر ہوں میں کسی نے کہنا دا موبائل تو دکھوا بھی کلو میٹر کن مجموعی اگلے تقریر چنشالا میں کلو میٹر بھی دساگا جی کتنے کلو میٹر فاصلہ ہے اور وہ او دور ہے جس دور دے سواریاں گھوڑے اٹھ وغیرہ یا پیدل سفر کردے سن یعنی اے سفر جڑا ہے وہ ایک ادے دن دا نہیں مہینوں دا ہوں تو کراچی ات جہاز اتنے تے جناب ادھے گھنٹے تو بعد کراچی لیکن اس ویلے مہینے مہینے لگ جی کئی مہینے لگ جائے سنج میں حج کرنے جناب پیدل سفر جانے سن سال لا کے سن لیا چھ چھ مہینے ہوں اس دور دجدنا امیر معاویہ پاک بیٹھے نے شام امام حسین بیٹھے نے مدینے شریف جی تسا آخو بھائی اُنہ نو پتا لگ گیا سی امام حسین نو پتا لگ گیا مدینہ نا کے میں پوچھنا نبی پاک نے نو پتہ کیوں نہیں لگیا سینکڑوں میل دور بیٹھے علی مقام بھی پتہ لگ گیا عبداللہ ابن عمر نو بھی پتہ لگ گیا ابن زبیر لگ گیا لیکن امیر ماوی پاک نو پتہ کیوں نہیں لگیا بھائی میرا سوال ہے اس کا جواب دینا پینا گل نہیں بننی فو نہیں خالا جی کا واڑا جی میں دل کیا مزہ بنا لینا مذہب بنا دلی ہے جی جواب دینا پڑے ایسے او جا ہوں میں مذہب پیش کرنا کہ یہ رافزیاں کا کی مذہب ہے ادھر وہ کہتے نے چونکہ پیش کیا کی کی نبی پاک شرکار دی بارگاہ تشریف لیا منہ پھیر کے بہ گئے ارض کیوں فیریا نے فرمایا مین چو پہ آزور دی بو پی آرمایا تیر خون آخر جمے گا تیرے چو, چو جناب وہ یزید ہو گئے گا جنابروترے شہید کرے گا لہذا اس واسطے او دے میرے ترے ترے ترے بچوں دو ترے دے قاتل کی بو پی آؤں اگو یاد بےلا جھوٹ کی میں کھڑیا ہویا کہ امیر معاویہ پاک آخیا میں شادی نہیں کرنی موڑے مرد لگ گئی میری شادی کرنی پئی ماڑی عزیز جم پی سنیو ہوئی گل کوئی کوئی میں سنیا دبا جی جھوٹ ملتا ہی نہیں رفجیاں کتاباں جھوٹ نہیں ملے گا یہ وہ جھوٹھ ہے جہاں سر رہے نہ پی رہے جی لیکن میں ہونے گلے ممبران بھٹن والے جاہل خطیبہ نے بھی بیان کر کر کے آ سنیا وامدیاں بے وقوفی دیا تو جھوٹ دیا گلوں پھیلایا ہے سنیادی برباد کیتا ہے کر کے نبی فرمان مبارک فرمایا میری نقصان اتنا نہیں کر سکتا جتنا وچ رہا منافق کر سکتا کیلندر کمال فرما سے خبر شفی نے دبو چکی کتنے کیسے خبر کس پی نے ڈپو چکی حقیق و شاعر رکی نا خوشان دیشی صوفی و شاعر کی نا خوشان دسی وہ سجنا اقبال فرو بھائی وہ چگڑ فقیر چگل شاعر چگل صوفی والے جڑے پہنچ گئے صرف یہ ہوئی ادھر واقعہ کربلا فریا شبیر شاہ ابدابی نے شی والی روایتیں پر پر سنا اپن والے نے سنا کوئی ادھر شاہ اٹھیا ادھر پیر اٹھیا کوئی ادھرلا فکی ادھر بھی کوئی ادرا خطیبرانا خطیب رف دیا روایت سنا سنا کے آج سنیا ندا شیا بڑا چلیا سجنا ایمانداری پور سولہ کریب د پھلت کی میں دوارہ کر سکتے ہیں اور کی میں اگر ایک جا امام پاک نو خبرو بے شی جی پھر امام پاک نو اس وقت جسنا پھرد سی جدو معاویہ پاک نو بیت لیرہ سن یزید واشتے لیکن اس ویلے پہ آپ نے اے نہیں فرمایا فرمایا او دے ویچ مروت نہیں او دے وچ کوئی قابلیت نہیں حکومت چلاون دی کل باڑے لہذا او دے کل کو اقل کوئی نہیں حکومت چلاون واشتے اے کیوں نہیں فرمایا جو او دے وچ اسلام والی او طہارت عملی نہیں ہی ہونا تا خونہ خلیفی آج تے شرک تے لازمی ہے لہذا خبردار سی بیتانی کر دیں کہ جے آکھوں تہور سیدنا امیر موابی اپاپ نوبان اے خبر امام علی مقام نو پہنچی سی تے تاوس وقت آپ کر بلا شریف اللہ اے سن تے میگل کرنا مو تے جو ہے اگر یزید پلید دے گناہمادی خبر امامِ علی مقام تک پہنچی سی باہ چھے دے چھے پھر امامِ علی مقام نے امیرِ معاویہ پاک دے دور دے وچ جیسے آپ نے بیت منگی سی او سڑے بیت کیتی کیوں نہیں اگر فاسق فاجر سے یزید تے اس دسیا کیوں نہیں تے <سلام> جے امام پاک نو خبر باد اچ ہوئیے تے پھر پہلے کر لینی چاہیے سی کیوں کیونکہ امام تے یزید نے فسق و فجور دی وجہ تو کربلا ال جا رہے نے جویں اے مشہور کیتا گیا ਸਾڈی عوام وچ اگر امام جا رہے نے فسق و فجور دی وجہ تو تے فسق کو, فس کو فجور دا حوصلے تو پتہ نہیں سی جدوں پتہ نہیں سی تے اس بیت کر لینی چاہیے سی جدوں پتہ لگ گیا سی اُتوں توڑ تو دی وی چاہیے سی جلدی واقعہ ہر راجو پیش آ جائے حضرت تاریخ نے میں اللہ دی کسم اصل اتنی دیر یزید پیت نہیں تروڑی جتنی دیر سان خبر نہیں آئی ہے پتا نہیں لگیا کہ یزید فاسق فاجر ظالم بدکار بن گیا ہے اس لیے اب تروڑی جیسے جلید پیش پسکو پجور دیا خبر متبادر ساڈے تک پہنچیاں نے افائیں خوف کی میں تو آسمان تو ساڈ پتھر نہ پین لگ جی پیڑ سجنا کیا حر ونالے صحابہ رہد ہوے دے نال صحابہ دی اولاد تابائی وہ جیسے جلیدی پسکو پجور نوے کے دے یزید دے خلاف اٹھ کے لڑ کے اپنی علی مقام نکلے نے پھر اے لوگ جہد پسکو فجور کی وجہ تو نکلنے پے نے اس وقت امام دل کیوں نہیں نکلے مٹھی کر کے گھر یعنی والنے والے اکثر لوگ نے بئیت توڑ دی یزید بھیجی فوج بھی یا انہوں نے بیئت دوبارہ لوگ تو یا وہ توڑ قتل کرو تو انو نا لڑو جد فوج بھیجیے اس وقت عبداللہ ابن حنزلہ الغسیل الملائکہ ملائکا یہ کون نے اے او نبی پاک دے سیابی نے جسے سرکار نے حکم فرمایا جنگ تے جانا ہے دی نو نو شادی ہوئی سی نویں نویں شادی ہوئی سی ہال آپ نے رات اپنی بیوی قیام فرمایا ہے سو ہالے گسل رات نہیں تے ادرو بلال پاک سد ماریا ہے فرمایا جان دون دا وقت آ گیا آ جاؤ حضرت ہنزلہ آپ غسل کیتیا بغیر ہی نکل گئے جسے اگوں جنگ لڑے شہید ہو گئے نبی پاک سرکار واپس تشریف لے آئے حضرت ہنزلہ دی گھر والی نوچیا فرمایا دس تیرا گھر والا بغیر گیا جی یا رسول اللہ بغیر غسل گسل دے فرمایا میں تا ہی دیکھا شہید ہونے تو بعد باقی شہیدان گسل تو نہیں دے رہے فرشتے لیکن حضرت ہنزلہ نو فرشتے غسل دے رہے اے کوئی احساس نے جنہ بارے کلندر فرما سم کا کا بٹھا دیا اسلام کا زبان میں سکا بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یارا سجڑا اس سابی پتر گسائل الملا ایک دس پی عبد عبداللہ ابن ہر نکلے نے کیوں واقعہ ہردا کیوں پیش آ ہنزلہ فرما نے فرمایا میں جب اس وقت یقین ہو گیا سانو کہ عذاب پتھر بدکار ظالم کی حکومت کے خلاف چپ کر کے بیٹھے یاد اس وقت نکلے واقعہ ہر را پیش آ جائے امام علی مقام کے کربلا تو بھی میں سال سال پکی تاریخ ویخ تے کتاب دسا گا کسی موضوع دے لیکن اس وقت میں تو گل سمجھا دینا واقعہ کر بلا کر پیش آیا جب جزید نواں نواں ہاکم بنے بھیا تو انکار فرمایا امام پاک نے مدینا چڑیا مکے آ گئے بھی حج پورا نہیں کیتا پہلے ہی, کربلال یعنی یزید دے ابتدائی دور دے ہی واقعہ پیش کر بلال پیش آیا مدینے مدینے علی جنگ, جنگ لڑ کے سے نو شہید کر کے مکے پہنچے مکے اتنے حملہ کیا ہے مگر اسے گھوڑیا دے اتنے پیغام رشانی دا سلسلہ وہ چلتا تھی مکے تڑائی کی پیغام آ گیا ہے کہ جنگ ختم کرو جزید مر گیا مدینہ کی چڑھائی تو بعد مکے تڑھائی کی جزید مرے دی خبر آ گئی ہے اے دا مطلب ہے کہ کئی دن پہلوں دا وہ بندہ ٹریا سی اے مطلب انج لگدا ہے کہ مدینے والے معاملے تو کچھ دن بعد یزید مر گیا سی جدوں مکے تے جا نے حملہ کیتا ہے تے چڑھائی کیتی ہے تے اتنی دیر یزید مریا ہویا سی یعنی واقعہ حرہ آیا ہے یزید دے مرن دے قریب ہن ادھر دیکھ 60 ہجری وچ حکومت دے تخت تے بیٹھا ہے تے 64 ہجری دی ابتداء تک مر گیا سٹ ہجری دے اختتام دے قریب او بیٹھا ہے اکاٹ باٹ کریٹ یہ سال حکومت کی دے شروع ہے جو مر گیا ہے ترائے سال دے دے یعنی پہلے چھ مہینوں واقعہ تر بلا دیا ہے تے آخری دے مہینوں او مدینے والا معاملہ ہوا تے یزید مر گیا تے درمیان چ کتنا وقفہ بچیا 2.5 سال بچے کے نہ بچے دو سال تو پکے بچ گئے ایویں درمیان وچ کتنا وقفہ ہے دو سال تے 2 سالاں دے وچ تے کئی واری آنا جانا مدینے وچ لوکاں مدینے تو شام دا ہو سکدا ہے نا ہن میرا اعتراض مُرد پختہ ہو گیا کہ جدوں عبداللہ ابن حنزلہ غسائل الملائکہ نو پتہ لگیا ہے کہ کتھے سال بعد یزید دی حکومت دا آخری سال یعنی تیسرا سال شال گزر چکے نے آخری چھ مہینے واقع ہر راہ پیش آ گیا ہے. اس دا مطلب ہے ہوا کہ دو اڑائی سال تک عبداللہ اللہ ابن غسیل الملائکہ ملائکا یزید کے تے برائیاں دا پتا نہیں شی لگیا جی لگیا تے جڑے ہون جان دے نہ نو نو جان اسے مدینے وچ رہن والے نے امام علی مقام تجھ جی ابن حمزہ اللہ نو پتہ لگدا پیا ہے اس دور وچ جس اسلے یزید دے مرن دا وقت نیڑے ہے امام علی مقام دی شہادت تو بعد ظاہرہ شہادت وی ایڈا بڑا جرم کیتا ہے نا نفرت اوسلے پیدا ہوئی تے کام شروع ہویا ہونا ہے ایجا اے جائے کہ نہیں اس دا مطلب ہے ہویا کہ انہ جنہاں نو بعد وچ پتہ لگیا ہے تے جنہاں نے اختلاف کھڑا کیتا اور ہے اور بیعت روڑی یہ کہتے ہیں اے گنا وجہ تروڑی ہے دے او دے دی تو گناواں کی وجہ تروڑی کدو ہے بئی ہے تو جسے مرن کے قریب سی دے آخری چھ مہینے سنے میں. جی ابد اللہ عبد نے ہنسلا مدینے میں بیٹھے نے یہ پتا لگیا آخری چھ مہنیا آخری سال اچھا امام والی مقام نکتا کی وجہ ہے کہ نہیں پتا لگیا اے مسئلہ جہاں سڈے بزرگا نے پیش کیا کہ امام مقام افضل مفضول مسلے کی خاطر گئے ہوں یہ مسئلہ کی ہے کر کے سجا دینا تاکہ مذہب سمجھ اور دوسرے پاسوں ایک پاسوں ناسبیا کا رد ایک پاسوں رافذیا کا رد ادو رد ہو جناب میں پیش کرنا بھائی یہ موقع پیش کیوں کیتا ایک پاسوں نے ناسبی جنہوں نے آخیا جاتا ہے یزیدی ناسوی لبد کتابی ہے یزیدی جہاں ہے وہ سادے لوگ سمجھاؤ یزیدی بول دیا جانا اس مسلے ہوں اس مسلے کی نظریہ سی ناسبی او سن جڑے یزید دے ہر برے فیل کردار دے اتے خوش سن یعنی کی مطلب ہے ابن زیاد ناسبی لانتی یزید دی حکومت بچاؤ کے چکر علی مقام نسکمی نے شہید کیتا وہ فوج ناسبی جنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نو سرکار نو غلط سمجھ کے مخالف جا کے جناب انہوں نو شہید کیتا پتا لگیا ناسمیا دا نظریہ کر بلا حق سمجھتے تے امام علی مقام غلط سمجھتے دینے اور الزام عائد کرتے ہیں ایک کمینے ناسبی نے جڑے امام علی مقام دے خلاف بونک وہ ناسبی نے اور ادھر دیکھ میرے امام والے سنت نے ونڈ کی نے جناب کیا ہے اسی حوالے دین کہ اللہ حضرت موقع خلاف سابت کرتے ہیں میں اسی فتوی نو دوبارہ پڑھنے لگیا جی ہوں سنو امام عالی سنت آل سوال کیا گیا حکیم عبداللہ دی پارو مولوی اشرف صاحب شاکل قسمت لاہر دلا شاہ پور والے انہوں نے سوال کیا ہے حکیم صاحب کا بیان ہے فاجر نہ تھا اس کو نہ کہا جائے پہلا سوال جے؟ یزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے برا نہ کہا جائے اور دوسری گل دوسرا سوال اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا کیوں گئے یہ ملکی جنگ تھی اتنے ہوں گ ہو گئی تین پہلا سوال وہ دو گلان نے پہلی گل یزید فاسق فاجر نام تھا مطلقاً دے کا انکار کیتا ہے لہذا اس وجہ سے کیونکہ وہ فاسق فاجر نہیں سی یزید یوں برا نہیں کہنا چاہیے یہ ناسبی کا نظری آئے وہی ناصبی دظری آئے جہرا کہہ رہا ہے یزید فاسق فاجر نہیں سی مطلقاً انکار پیا کر سلانتی جی. جرم نے ہے. بیت والا جرم, ہے. صحابہ والا جرم ہے مدینے شریف مکے شریف دی بی بی والا جرم کیتا ہے شراب پیوے اج بھی پیدا ہو سکتے ہوئے ہوئے نے. لوکی آج بھی, دے نے. لوکی آج بھی دے نے. لونڈیا, تے لڑا اگر یہی احتراض کو وجہ سے تھا تو پھر آج آج وہ عبدل شاہ جیسے جی میری پچھلے دو لکھائی لکھ دی, لکھ دی برائیاں آخ گے افضل شاہ سن تو بھی بڑی نفرت کا جو ایسے گناہ آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن یزید پلید جیسا کمینہ گناہ اب پیدا ہو سکتا اگرچہ یزید نارو ظالم بہتے بیٹھے نے یزید نارو دین فروش بہتے بیٹھے نے یزید نالو کمینے بہتے بیٹھے نے لیکن چونکہ یزید, یزید نے یزید دورے حکومت دے قتل امام عالی مقام اور تہار ہوا قتل شہابہ کرام ہوا اور مدینے شریف دی بے ادبی مسجد نبوی دی مکے شریف دی بے ادبی حرم پاک دی کعبہ دا خلاف ڑ گیا کعبہ دا جناب پتھراو کیتا گیا اے ساری جو جو نحستا تلنتا سن اے یزید دے وندے چائیاں نے اس دور دا جہڑا بھی کمینے تو کمینہ بادشاہ آ جاوے ساری برائیاں او دے وچ جمع ہو سکدیاں ہمیں جائی گل دی لیکن اے آدھے دورے حکومت دا مقالا ہے. اسی اے کہنے ہاں کہ آدھے دورے حکومت چھ سارے ہی مقالے کیتے چاہے بندے تو پتروں والا کام ایک بھی نہیں کیتا نے سمجھ نہیں آئی چنگا کام اس نہیں کیتا لیکن امیری معاویہ پاک دے دور دے کہ کی نے کوئی برائی نہیں کیتی کی جن کی وجہ تو اکھو پاک جناب جلائے بنا دیتا دے تو لیا پاک دے جاوے فرمایا تھا خبردار صاحب نے فرمایا کہ نہیں دورے امی ماک میں اس میں کوئی ایب ظاہر نہ تھا کوئی ایب اس میں سابت نہ تھا سابت ہاں جی سابت کی گل لکھیے کوئی ایب اسابت نہیں سی یہ کوئی وجہ ہے ہوں میں نو جہی دلیل قائم کی لے مجھا آخر اجرے والے ہوشت پنو بویں امیدا خانے والی ہوئی اگلا پچھلا ہو مائی دلال جی تو جواب دو کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام جزید کے فشق و فضور کی وجہ سے اگر اسی وقت کربلا تشریف لے گئے تو عبد اللہ ابن حمزلہ خصیبل ملائکہ کو 2 سال بعد یہی کام کرنے کی کیوں سوچ تھی کہ علیاذو بالله پھر کیا اے سمجھا گے کہ اس صحابی رسول ابن غسیل الملائکہ نے دو, دو سال سال پہلوں اے غیرت دین رسول نہیں کی ائی اور پھر اگلا اعتراض کی بنے گا اس وقت انہاں صحابی نے تے غیرت دین رسول دی کر لی غزیر خلاف نکلنے والی لیکن امام زین العابدین اس وجہ نکلے ہی نہیں سگ عبداللہ ابن عمر اس لیے نکلے ہی نہیں پھر کی کہاں گے کہ اعلیٰ یاد ابلا اس وقت نے جلال غیرت نہیں آئی اس گلتے اعلی یاد ابلا میں جملہ ڈر ڈرتے کیا بولنا اس واسطے کہ کمینیاں دے طرف کے دے بخول انہوں دے اعتراضات رد کرنے وجہ سی دسو ہوں انہوں نے آخو بھی دیو جباب ظالم تھی سانڈے بزرگوں کہ یزیدی نےزیدی کون نے یزیدی وہ نے جہلے امام دن آن کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں امام علی مقام اور آلے بہتی اتہار ن شہید کیتا یزیدی او کمینے نے جنہ نے یزید دیا برائیاں ساتھ در یزید برائیاں برائیاں نہ سمجھیا کر کے سوال کرنے پا کر علید پاسکاجر ہے ہی نہیں کہ ہے سی. لیکن آدھے دور حکومت ہے پہلو نے سمجھ آئی گلڈ فرق سمجھ آیا دا تے اثا سنیاں دا فرق سمجھ آیا ناسمی کہ ہے ہی نہیں برا لیکن حال اے او دے ناسبی ہون واسطے کافی نہیں کیونکہ ناسبیاں دی کلی اے نشانی نہیں ناسبیاں دی نشانی اے کہ یزید دے ساتھی ہون تے امام دے مخالف ہون امام پاک دے اے ہن اگوں سوال سنو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا یعنی امام پاک کربلا گئے نے تے ناسبیاں دا عقیدہ انہاں غلط کیتا ہے سڈا کی عقیدہ اے اسی اکھنے انہاں صحیح کیتا اے اس واسطے کہ جتنا اسلام دا افضل بندہ بنے گا اتنا نظام اسلام افضل طریقے چلے گا جتنا نظام اسلام افضل طریقے چلے گا اتنا زیادہ فوائد آمت المسلم لہٰذا امام علی مقام تو آمت المسلمین کے نفع کے لیے نکلے تھے اپنی ذات کے لیے تو نکلے ہی نہیں ہے کہ نہیں آم مسلمان کے نفے نکلے نے آدھی ذات نہیں نکلے کچھ <سؤال> یہ ملکی جنگ تھی اگر نیت آدھا ڈھڈ بھرن کی ڈھڈیدے بھی بھی بیٹھے یہاں سلامیہ پہ دیا نے ہاں جی اور ہونتے اور سے نظام حکومت دے وچر اللہ ناستے جناب جڑائے او لبیک تحریک بھی جوائن ہو رہی ہے جی یہی حجرے والے صاحبان اب تحریک لبیک میں شامل ہو رہے ہیں بقیدہ اشتہارات تحریک لبیک کے چلائے جا چکے ہیں جی جی میں گل پکی کر جے اور چار دیاں تک رنگ بیخ لے آجے جی مامورہ نے میں نے ایک اپنا ریکارڈنگ لیا ان کے دیتی میرے مبیلت سے بہت ساتھیان ہورنا نو بھی دیتی ہے سن لے جے۔ جی جی نا ساتھی نہیں ہوتا فتوا ہی ہو اچھی قدی... جی کوئی نہیں گل کرتے اچھی کچھ بھی نہیں آخر تیرا فتوا تیرہ ہی اچھی کچھ بھی نہیں کہ آپ ہی بہت کچھ کر لے سان کہ لڑ ہی کوئی نہیں تو سان کچھ کرنے کی لوڑ ہی لیکن ارور آخان گے جی سا آر کڑی میں محمد بخش فرماؤں دے ڈا رپ خری میاں محمد بخش فرماؤں نیا شاپ فرماؤں نے نیچاندی اشنائی کو لو بڑا متھا لگ گیا نیچاندی اشنائی کولو اشنا کولو پیل کسی نہ پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا ککر پے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا علی مقام نا اللہ ویلا کر کے بھی تبکا ہے جتنے بھی نہیں کوئی امام علی مقام آد بلا با بھی کمی روبان بکواس ناشمیا ہک سمجھنا امام پاکی امام پاک کی گستاخیاں کرنا ہر برے بالکل ٹھیک یعنی ایک گلان یزیدیاں دیاں نے جہے نے کہ امام پاک بلا باغی سی اس غلط کیتا جا بلا وجہ اس نے فساد کیتا کیا حکومت دیکی حاقم کے خلاف اٹھ رہے اس میں فتوا پڑھ دینا شک نہیں نے والی ہو کر والی خود بادشاہ والی ہو کر زمین پھیلایا یہ مطلق اور ہے اور یہ ثابت پہ کر دے کہ والی ملک ہو پہلے انہیں زمین فساد نہیں ہے ہر مینیے خود کا کوئی, کوئی, کوئی مدینے مکے چڑھائی دیا یہ سارا برائیاں آپ اگ امام احمد بن ہمبل دماغ پیش فرما رہے نا فر لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا لعن و تکفیر سے احتیاطاً اے جیڈاگے فتوہ میں تو انہوں پڑھ کے سنایا ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر لہذا ہم بھی کوئی ہوئی سکوتلا لف دیتے آگے کہ ہم لن اور تکفیر سے سکوت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے سکوت فرمایا احتیاط کیا کیا احتیاط امام اعظم نے یہی فرمایا کہ کہیں یزید کو لال کرنے کی وجہ سے اہل بیت اتحار اور شہابۂ کرام کے بعد افراد اس لان و کا حصہ نہ بن جائیں اور ہم اہل بیت اور شہابہ کے بے ادب نہ بن جائیں اسی وجہ سے لان اطان آپ نے سکوت اختیار فرمایا سڈا مذہب کی ہے لکن جایدت روکتے بھی نہیں لانے شخصی کے لکن جایدت روکتے نہیں لانتا کرو کی امام نے اپنے امام آد مبو حنیفا دی مانتے ہیں لانے شخصی نہیں کرتے لیکن امام احمد بن ہمبل دے کال سے عمل کرنے والوں روک دے یہ سا مطلب ہے مطاب امام سنتے ثابت ہو رہا کہ نہیں ادھر ہوں گے چل تھوڑا جہاں چلے شبان پتا کی گل ہو رہی ہے احتیاطن سکوت فرمایا کہ اس سے و فجور متواتر ہیں یعنی فسق و فجور دیا روایتیں ملتی نے وہ بالکل متوطر نے یعنی کی مطلب ہے سارا گلان سارے جگ نت نے جڑیاں امام ہل سنت بیان فرمائییا نے اور آپ فرما رہے ہیں سارے جگہ یعنی مطلب جی یا یا یا جی اختیار کرنے سکوت اختیار کرنے چپ رہے ہیں لیکن فاشکر ظالم بدکار وہ سمجھنے اسی واسطے اللہ و تبارک و تعالی کا فرمان پاک فسوفی الکون گئی ہے الا بیان کرنے تو بعد آپ ہن کی فرما رہے نے فرمایا اور توبہ تا دمے کر مقبول ہے یعنی کیا مطلب ہے یزید دے متعلق امام سنت فرما رہے نے اس واسطے بھی چپ رہی نے کہ مت ہو سکتا ہے انہیں مرن تو پہلے توبہ کر لی مرن تو پہلے یہ جی امام پاک کا قول ہے امام اہل سنت کا قول ہے کہتے ہیں ہم لان اور تقتیر پر اسی وجہ سے شکوت اختیار کرتے ہیں متا کدرے مرن تو پہلے تا دمے کرکرا وہ آخری شات جہاں نی وہ جی آدھے گورڈو بولتا پیا فلا دمیا پی گرو بولتے پینے بھی کئی لوگ کہہ لیں یعنی مطلب در در لاپت اصل ہی نہیں کہ جسید توبا کرتے مریا ہے ابھی تل کی توبہ شکو شبا بھی ظاہر کیوں؟ کیوں جرم اس نے کیتے نا کوئی امید نہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق ہی نہیں دیتی ہونی ہلے بہتے دے قتل کی نوسط سیابا قتل جڑی نوسط جی پئی ہے توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی ہونی اصل یہ گمان رکھنیاں لیکن امام اہل سنت چونکہ امام نے اور فتوا دے رہے ہیں لہذا احتیاط کے تقاضے برقرار رکھ دے ہوئے آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو لہذا ہم اسی وجہ سے لان و تان سے سکوت اختیار فرماتے ہیں اور میں پشنا اللہ نفی اور ہوں جواب دے امام اہل سنت لان سے لانے جشید کے قائل بھی نہیں احتیاط چپ یزید توبہ کر کے نہ مر گیا ہوبا تو قبول کی دی قبول نہیں ہوتی یعنی امام عالم سننا تو آخر نا کہ ہم نہ یعنی سکوت اختیار کرتے نا ہم کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہی مطلب ہے کہ ہم جیسے حجرت السلام امام غزالی نے کہا کہ وہ سالم مومن تھا اصل بھی نہیں ماند دے یا جی یعنی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ کافر پھر سی ظالم فاسق فاجر کافر سی نہیں منتے کی اسی مسلمان تو منع لیکن فاجر ظالم بدکار کمینا یہ امام عالیہ سنت کا مذہب ہے اور ہمارا بھی یہی مذہب ہے اور امام عالیہ سنت فرماتے شک نہیں کہ یزید نے والی ہے ملک کو کر زمین میں فساد پھلایا تو اسی بھی یہی کہ اس نے والی ملک ہو کے زمین فساد پلایا سمجھ آئی گلوا یزید دے دے جہ پہلے سوال کیتا گیا ہے نا کہ فلانا مولوی وہابی کہتا ہے کہ یزید فاسق پاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے ایسی جواب اس کا اور اگے اور اس کے عدم پر جسم نہیں یعنی توبہ دے نہ پائے پائے جانے یعنی ممکن نے تعبا کر لے ممکن نے تعبا نہ کی ہوا اچھی جڑا ہے لیکن یہ گل نہیں ہے کہ ادمے تو پکی دلیل آئی ہوئے کہ واقعی یزید جیسے لے مریا کافی مریادا جڑا ہے توبہ اس نے ہی نہیں کیا پتہ ہے دل توبہ کر اے امام سننا سنت مدا پیش کا کرنا میں یہی و اسلام ہے مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا <سلام> <سلام> کہڑے فسکو فجور اہل مدینہ تے حملہ مکہ تے حملہ بیت تے حملہ شہادت حضرت نے بیان فرمائے نے اور ایتھے ایک بارہ بھی نہیں لکھیا کہ یزید حالانکہ بعد چی آخ شرابی آکھو بہ جو کچھ مرضی آکھو لیکن امام سنت نے شرابی زانی فاسق فاجر والی تھے، نہیں لکھیاں کیونکہ وڈے جرم امام احل سنت دے نزدیک وی جڑے ایسے جرم جڑا دنیا وچ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کمینے نے کیتے سمجھو ہے کہ دیکھیں لہذا وہ خاص جرائم تا ذکر کیتا ہے امام احل سنت نے اور آپ نے نال فرمایا ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھلایا اس گل کو اے ثابت ہو جاندہ ہے کہ پہلوں اس نے فساد نہیں سی پھلایا پہلوں مجرم نہیں سی امام علیہ سنت کا مذہب ہے اچھا اور ادھر ادھر ادھر اگرچہ شریعت پاک کو پورا کرنے کے لیے ہی کیا لیکن ایک شرابی سے زنا ہوا جس کو حد لگی ایک صحابی سے زنا ہوا جس کو حد لگائی گئی اور ایک صحابی کے بارے میں یہ یہ شام میں لکھا ہے اور علاوہ بھی حدیث کی کتابوں بلکہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا وہ اپنا جو ہے نا صحابی تھے وہ بعد میں انہیں جب شام کے علاقوں میں گئے اور شرابی سن عام آم ملتی سن زیادہ وہ شراب سے لگ گئے حتیٰ کہ ابو بیدر جراہ نے پکڑ کے سنگلہ بنا دیتا لیکن اس وکھیا جنگ جنگ, جنگ یرموب یا اس طرح کو ویڈی جنگ ہو رہی اسلام اور کوفر کی اس ویڈا تیری مہربانی میری کھول دو مینو کھول دو سارے جدو گئے ایک بیبی نو آ لگے یا غالباً ابو گھر والی یا اس طرح کسی مار کے تیری کھول دے میرے دے شہادت دا کیتی میں جا جا کے کے اپنی جان دے وانا نے کھول کھول ایڈی بہادری مجاہدین اسلام دینا سینہ بسینا ہو کے لڑے دینا کہ انہوں نے کمال کر دیا ابو عبیدہ ابن جرا رضی اللہ تعالیٰ سرکار آپ نے فرمایا کاش کہ تو شراب بھی چڈ دینا توبہ وہ کروائی یہ مطلب ہے کہ شراب پینا بھی سابت سیابی کو وہ انہاں مطلب اے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او اصحاب نے جنہاں نو کئی مقامات دے اُتے سرکار نے امیر وی بنایا کئی کئی قافلیاں دے کئی سپہ سالار بنے. بنے کوئی کچھ بنے کوئی کچھ بنے لیکن آخر دیکھو اللہ تعالی اے عمل کیوں دکھاوندا اے ثابت کرن واسطے کہ نبی اور غیر نبی وچ فرق ہوندا ہے کیونکہ نبی معصوم ہوندے نے تے صحابہ اہل بیت معصوم اے نہیں ہوندے بلکہ اے محفوظ ہوتے ہیں رب ہے جنو بچا ہے جنہوں بچا لینا ہے لیکن کسی کسے اے عمل کروا کے رب دس دن ہے باسوم یہ نہیں خیر گل لمبی ہو جائے گی ہوں اگوں مگر اس کے و فجور سے انکار کرنا مگر اس کے و فجور سے انکار کرنا مطلع انکار کرنا مطلع انکار کرنا مطلع انکار, انکار کرنا کیونکہ پیچھے مطلق کی گل ہے اس نے سوال انکار نہ تھا تو امام بھی مطلق کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یزید میں کا انکار کرنا ارے یہ تو آلے بہت ہار کے قتل اور اصحابا پاک اور جتنے بھی جو واقعہ ہار رہا ہوا جو مکہ شریف کی جنگ ہوئی یہ مطلب ہے یہ سارے تو یزید ساتھی ہو یزید ٹھیک پہ کر دے تا ہی تو ان آخد فاجر نہیں ہے امام والے سنت فرما رہے یہ برائیاں اور یہ ایب جو میں نے بیان کیے ہیں ان عیبوں کو نہ ماننا ان کا انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا یہ ناسو کی دوسری شفتاد یا یہ یزیدیاں دی دوسری شفتاد امام مظلوم الزام لاؤنا پہلی شفت کی ہے دے گناہواں یزید دے گناہواں دا انکار کرنا دوسری شفت کی ہے کہ مطلقاً دے دا انکار کر کے تے امام مظلوم بہت الٹا الزام رکھنا دوسری برائی اور دوسری کی عقیدگی دی یہ کیا ہے ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے یعنی کیا مطلب ہے ناسبی اور یزیدی وہ ہے جو امام علی مقام مظلوم پر تو سن، بغیرہ بغیرہ اور بغیر, حجت دے، بغیر دلیل شرعیہ دے آپ اپنی ذات اور نفس آتے گئے سن اے ہے ناسبیاں دا یزیدیاں دا نظریہ لہٰذا ہمیں امام عالیہ سنت فرما رہے ہیں چشتی جب تسی یزید نو اے سارے یزید عیب تے کے ایب گنتے ہوتے منتے ہوتے کہ ہو اس دور چزید پلی تھی اندر گلا نٹ پائی رکھو ٹھیک ہے تے تسی ناسبی نہیں تھی امام علی مقام نو سمجھ ہو کہ افضل سن دا زیادہ حق اور امت مسلمہ دا دیادا بھلا سی بلا سدت قائم کی دلیل سرحیہ دمامے علی مقام دا کر بلا جانا صحیح سابت یزیدی نہیں جے وہ اب کسے بلڑی دی نسل بن کے یزیدی یسیپی امامے والے سنت آ کے اس عقیدے رکھ والا سننی آم کے وقو پہ گلر بھی نسل کی بھی تو گل سنے لیکن امام اہل سنت گل دی کوئی بھی گلر کتی دا شروع کر دے یزیدی ہو گئے چشتی صاحب یزیدی ہو گئے علی علیما صاحب یزیدی ہو گئے فلاں یزیدی ہو گئے فلاں عزید ہو گئے لکھ دی؟ دیکھ امام اہل سنت کا فتح وہ امام الغیرت کی منظوری معامل شمشیر آل حضرت, اگر, حضرت ہوتے اگر, ہو اگر, سمجھ... اگر ہوتے تو انہوں نے جو ہے دیپال پورا اتلے پاس بیان نہیں چاہیے پرچی لکھ کے بھیجی آپ فرمایا کرایہ واپس کرو تو... کہ جوگیا میں کہاں وہ کھانے والی آخر ہے وہ ہے می اگر جناب جہا ہے وہ چشتی صاحب شمشیر آزرت سن چاہیے واپس کرنے کے دوبارہ بیان فرما میں جہل آئی اقل سے مت ماری گئی روک دیا سے استاد صاحب کبلا کرایہ واپس کر کے جدو اٹھے نے جسے اسٹیج اتر لگے نے بندہ آن ڈگیا حضور میں نہ ہی دی ہے تھی بیان کرو جو کرنا ہے یہ پرچی دلا کو بے وقوف کمی نہ لیا آپ واپس تشریف نے کرایا واپس دوبارہ پکڑیا نہیں لیا نہیں جڑا کر کر سی واپس بیٹھے نے تو بیٹھ کے اوپے آپ نے پھر خطاب فرمایا میں کھا میتوں تر رب سونے نے تیری زبان دے تیری زبان دے د امام المشیری گھنٹا گھنٹا حالانکہ کرایے کا مطالبہ جا... کرنا اور شرحن جائز ہے کرایہ لینا جائز ہے شرح لہٰذا آپ نے اس کے باوجود کرایہ منگایا بھی نہیں تے دوبارہ آپ نے بیان بھی فرمایا ہے لہٰذا ربط آلہ کے فضلوں کرم کے اس صاحب قبلات امام الغیرت غیرت بھی ہے نے شمشیری آلہ حضرت بھی ہے نے یہ وجہ ہے وہ میتو خانے والی تھی پشت پنا ہی امام آلے سنت نہیں کر دے امام الغیرت الگ فضلے دی پشت پنا اہل سنت دا کا فٹاورن بھی اپنا کردے اور تا کر کے آپ فرما رہے ہیں اہل سنت کے خلاف ہے یہ مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد صاف ہے بلکہ انصافن یہ اس قلم سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شمع ہو بس عالم اللہ القلبین اب جاننا چاہتے اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے لہذا شک نہیں کہ اس کا, اس کا قائل ناسبی ہے امام علی کی سنتی آنے اس کا قائل کس وچ گنہ نہ ہونے کا قائل, ہوندہ قائل تے امام علی مقام سے تبرہ کرے اس وجہ تو کہ امام علی مقام آپ شریف لے گئے سن تے نے و وبلا بغاوت کی آپ نے بغیر دلیل شرائی دے خروج فرمایا سر یہ چنگا نہیں لہذا امام پاک اے الزام رکھے یزید الزام تو بری جانے الزام امام پاک تے یزید بری جانے فرمایا اے ناسبی یزیدی تے, یزید ناس تے جڑا امام پاک تے الزام رکھے اور یزید سی جانیا تے الزام نہ او دے کتے ہوئے کرتوت وی نہ تے امام پاک دی طہارت اور پاکیزگی والے اس سفر الٹا بغاوت کرے بکواس نہ کرے فرمایا اے ناسبی یہ کون ہے بولو بولو درا پتا لگ گیا کہ ایسی ناسبیاں کا مذہب امام پاک دے خلاف بھوکن تے یزید دا پورا پورا متلقن دفاع کرن. متلقن. یزید دا دفاع کرن اور دے عیب ہے ہی نہیں شرمت لمن یہ بد مذہب نشری مردوت کا طریقہ ہے لیکن سننی دا کی طریقہ ہے سننی دا اے طریقہ ہے ایک پاسوں ناسبیا کا نک وڈ اصل اے دلیل دیتی کہ امام مقام تشریف لے گئے دلیل شرعی دی وجہ مسلم کیونکہ جتنا افضل حکمران آتا اتنا افضل نظام چلتا جتنا افضل نظام چلتا اتنا ہی واسطے زیادہ منافا اور فوائد دینی اور دنیوی حاصل ہوتے ہیں لہٰذا امام پاک اگر تخت حکومت دے تے, تے آپ سرکار نے لوکاں دا بھلا کرنا سی تے بھلا زیادہ ہونا سی سیادہ آپ تشریف لے گئے سن جو لوگوں ہے ہو <سؤال> ہاں ہوسان ثابت کیتا امام پاک بھلے گئے سن اور آپ نے واقع تن آلہ درجے دا عمل فرمایا سی کہ اپنی جان کھیل گئے سن جان دی پرواہ کی فرمائی لیکن عمل اگر سال یزیدی حکومت پہندی رہی ہے جی امام علی مقام پہ بیٹھے آپ کی رحمت پہنی سی سمجھ آئی اس کوشش واسطے آپ کر بلا محلہ تشریف لے گئے سن پتا لگیا جو سڈے دے عقیدے اقیدے زمین آسمان دا فرق گستاخی عقیدہ سابت کرتا ہے اور تحفظ کرتا ہے اہل تے صحابہ دا تحفظ کردیا کر کر کر جو ہے کہ نہیں ناسبی کون نے جہے آہل بیتی اتہار دے خلاف روکن والے رافضی کون نے صحابہ دے دلاف ڈوکن والے توجہ ایک صحابہ دا دشمن ایک اہل بیت دا دشمن سنی وہ جڑا صحابہ دا بھی سرجن اہل بیت دا بھی ہوں اہل بیت دی کی دوستی ناسبیاں مقابلے سنیاں دی سنیا دی کی سابت کی اصتیاں بھی سابت کی آلہ حضرت کے دے حوالے سابت دے کیا کہ ناسبی کون ہے ناشوی اور یہ پورے کا پورا فتوہ ناشویوں کے خلاف ہے چشتیوں کے خلاف نہیں ہے لکھ دی لائنتے ونہ دے ہوتے جیڑے بیمان دے بچے آپ نو فتوے دی سمجھ نہیں ہوں دی تے اُلٹا چوک دے ہوں دے تے چشتیاں ہوتے بکواس کرنی شروع کر دیں دے بیمانو خدا تعالیٰ وہ سڑے اکلاں کھول ہیں دائیں جیسڑے اہلِ حق بھی مخالفت دے لگتے بغاوت کے قدورت پیدا ہو جائے حق تعالیٰ پ میں تقریبا تو میں جتنے اترا دیا ایک اعتراض کا دے آخر ترائے تبکے سن اس ویل ترائے تبکے سن ایک جڑا جانا سی ایک جڑا نہیں وہ نکل پی سن لڑنے اس دا مطلب یہ ہویا کہ مامیہ مقام جان دے سن تو نکل پا لن عبداللہ ابن عبن جان دے سن نکل پہ لڑن آستے، لیکن ان دی لڑائی دے درمیان دو سال دا فاصلہ کیوں کو نار کے درمیان لہذا آلہ حضرت دے عقیدے نے اس حابت کی آلہ حضرت فتوی نے سابت کیا اور ادھر ویخ اب اگے اعلیٰ حضرت وضاحت دے نال فرما رہے نے فرمایا بلاوجہ شرعی دست کشی کر کے ایک مسلمان کا دل دکھایا مگر وہ تو ان کلمات ملغونہ سے حضرت بطول زہرہ و علی و خود حضرت وزور شید الانبیاء علیہ و علیہم افضل صلات و السلام کا دل دکھا چکا ہے اللہ واحد قہار کو اعزاء دے چکا ہے اگو آیت مبارکہ انہ الذین یعظون اللہ و رسولہ انہ الذین یعظون رسول اللہ بندے نے جس آخیا امام علی مقام والا نہیں جانا چاہیے بغوت کی فلاں فلاں جہاں بکواس کی نا ناسبیاں نے ایسا دفاع کیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا اے کہہ کر سنو اے کہہ کے کہ یزید دے خلاف امام علی مقام تشریف لے آئے سن افضل مفضول دے مسئلہ دی وجہ تو آمد المسلمین دے بھلے آستے تے آپ سرکار نو شہید کیتا اس ظالم لانتی دی فوج نے ظلم دے نار ظلمن فوج اس فوج نے شہید کر دیتا اور خوفیاں لا یوفیا نے رل کے اس فوج دے نال شہید کیتا امام علی مقام نو, نو. ادرو ادھر دفاع کیتا امام علی مقام کا یہ دلیل گئے سن ہوں دوسرے پاس رافضی رافضی اج کل جہد نے آلہ حضرت عدیم البرکت اپنے فتاویج میں فرما نے اج کل دور کوئی مسلمان ایک صرف تبزیلیاں بد مذہب گمراہی بد مذہب ہے میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا سمجھ آئی گل دوسرے پاسوں رافضی طبقہ نے کیتا کی انہوں نے اعتراض کیمام جی مقام تو سات باقی کیوں نہیں ملے سہابا کتنے سن حوصلے نبی دے یار حوصلے کتنے سن یاد آلیاب بلا ان بکواس کی سارے حوصلہ کافر ہو گئے سر توجہ ہے نبی پاک دے سیاحا پاک نے آخر آل الایا بلا سارے حوصلے والے کافر ہو گیا امیوی آلزام عائد نے الزامات چشتیاں دے عقیدے دے جب بھی سنیا گئے ربزیاں آخیا جو امیری ماوی امر بن آس ان سارے لوگوں نے ظلم کیتا. جو یزید بادشاہ چ بنایا چار لوگوں نے اس ویل انکار کیتا پانچ لوگ نے امام پاک تو علاوہ چار لوگ ابن اباس ابن عمر, ابن زبیر چار لوگ چار لوگوں کے ابن امر نے بیئت یزید دی کر لی سی ابن زبیر رہ گئے امام حسین رہ گئے تے ابن اباس رہ گئے ابن اباس کے بارے بھی روایت ملتی ہے انہوں نے بھی بئیت کر لی پہلے کی بعد مسلا بعد لائے پچھا رہے دو تین بندے نہ دو گئے ابن, ابن زبیر آخر تک مکے نے بئی نہیں کیوں امام علی مقام واسطے فوجا ادھر خوفیاں لا گئی ادھر دی لڑائی تو فارغ ہو کے تے واپس جی ہٹیاں تو دوبارہ فوجا مدینے پہ مکیا روانہ کی لہذا ابن زبیر اور امام آلی مقام جہ سن یا خوفے والے سن بئی کوئی نہیں کیتی کوئی نہیں کیتی حالانکہ ابن زیادہ ہاتھ سارا نے بیئت کر چند لوگ رہ گئے شیعہ کی کہ وہ کہ سارے دے سارے اسے کافر ہو گئے سن ہوں دسو مسلمان مڑ کہڑا بچیا جہ نہیں رلے امام علی مقام دے ہوتے ہو گئے کافر ایک امام زین العابدین بچے مسلمان کربلا والے کر بلا ایک امام زین العابدین بچے نے یا کچھ بیبیاں بچیاں نے یہ مطلب ہے اس وقت جتنے سیابت سن سارا کافر کہہ دیتا دفجیا نے کیوں آخر جی سنانا سن سن سن قبول کر لیا قبول کر لیا تے یزید بیئت کر لئی وہ بھی سارے کافر ہو گئے اللہ بلا صرف اہل زین اتحار یا نیمام زینا مسلمان بچایا دوپہر کے بھی ہاکے چنگا نہیں بولتے اگرچہ اگرچہ اگرچہ دوبہر تو اپنا ہاتھ تھوڑا جا ہوا رکھ لیں لی دے دے ہو اسلام کا کون نے اسلام دا صحابی رسول صحابہ پاک اسلام دا مد نے تاب می اس وقت پاک تعداد لیکن تابعین تلکھاں دی تعداد ہے چاہ سن کے نہیں ہے سن وہ لکھاں دی تعداد دے تابعین سارے دے سارے کافر من لو پیشاں بچیا کی ان واقع مر تیرے تا اسلام کی میں پہنچ گیا جو اسے لے آل کافر ہو گئے سن تے تیرے تک اسلام کی میں پہنچ گیا باد بختہ بکواس کرنا ہے تو اور اس وقت آلے اگر ایدر گئے امام حسن مصنع امام حسن دے پتر نے امام حسن مصنع امام حسن دے پتر در جس کر کربلا شریف جان لگے نے امام مقام خود کتاب لکھیا کہ او نار تشریف لے کے نہیں گئے او علمو کرتے جدینے واقعات بنائے ہوئے بیان کرتے کرتے وہ اسے بی, بی فاطمہ سگرا واسطے یا اس طرح جگہ سگرا پاک فاطمہ سگرا نام ہے ہاں جی <العز> اچھا ہسن مسنا سن بچا پاک نہیں گئی تے پیش کر لیکن چلو بی پاک دا ادھر سی امام حسن مسنا کا تے ادھر کوئی نہیں چلو ادھر ختم ہو گیا کیونکہ امام پاک پہلے گئے رہے مکے تے جس ودھر ختم ہو گیا بیبی بی پاک ٹھیک ہو گئی ہیں سن اس وقت مگرو جا نہیں سکتے سنگام اولادر چلو اس ویل تو نہیں جا سکے لیکن جس جی ومام جس جی یزید پلید نے مدینے والیاں تے چڑھائی کی ہوں تو دا حق بنتا سات پتہ تے ہے چلو امام بھی قربانی دے آ سن. دوبارہ قربانی بھی فرشاک ہے. لیکن امام مصنع تے پہلی بار بھی نہیں سمجھ گئے قربانی ہن قربانی ویلا بھی آ گیا کیوں نہیں نکلے الزام یہ برابر آ گیا ہوں اصا یہ رد کرنے کی آخیا پہلی گل تاکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید بے فسق و فجور دی وجہ تو نہیں بلکہ افضل مفضل دی وجہ تو گئے نے تاکہ مسلماناں دا بھلا ہو سکے آپ مسلماناں دے بھلے آستے گئے نے یزید بے فسق و فجور دی وجہ تو نہیں گئے بلکہ یزید نہ اہل یزید دے کوڑے او اہلیت نہیں کہ اڈی وڈی حکومت نو سنبھال تے چلا سکے لہذا اپ تاں تشریف لے گئے نے دوسری گل یزید عزت سیدنا امیر معاویہ پاک آستے اسی دلیلاں نال ثابت کیتا ساڈے بزرگاں نے کے دورے معاویا یزید دا کوئی ایب سابت ہی مطلب امیر معاویہ پاک سرکار پھر مجرم سابت ہوتے امیر معاویہ پاک مجرم کاتب نے کاتب وحی نے جے اگر اسلام نال دورت مخلص نہیں تو پھر اس دور امیر معاویہ پاک مخلص نے اے بنے گا بھائی من قرآن چانے ضرور کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہتے بھی اے الزام لایا جاتا ہے شیعہاں دی طرفوں اور امام جناب جڑا ہے اپنا عثمان غنی اور امیر معاویہ پاک انہ دوواں اُتے الزام لایا جاتا ہے قرآن پاک ایس واسطے شیعہ قرآن دے منکر نے جی واخدہ نہیں با ہن قرآن امامت دی لے کے آ اس قرآن و مندا ہی نہیں جی اے ہے انہاں بد باطناں دا نظریہ تے دا تحفظ کراشیاں کرتے ہیں اس لیے یز کے فاجر ہوجہ تو امام پاک نکلے لیکن اس لیے باقی سیاحا نہیں نکلے سارے کافی رو گئے سنالا یاد و بلا رافزیاں کا قیدا بچا پیو چگلو جاہلو ڈنگرو کھوتے کٹو کنہ دہ بچائی آؤ کرو یار جی تقل ہوں دی، تسی دین فیانے سمجھ تو سیاح آدھے آئے تو کسی کو سمجھ نہیں لے جد چشتی صاحب جو ہزار باری سدیا ہے آ کے سمجھ لو لیکن تصا دین دشمنی کی, کی کہ تصا یزیدی یزید کہہ کہ کے جہاں دین بزرگ پیش فرما رہے سن یہ مطلب ہے کہ اس دین تو لوگوں کا اعتماد اٹھا دتا کہ یزیدی نے, oh, نے دی کہ چیشتی صاحب زندگی دی کی کرتی نو چ پائی کلا چشتی صاحب نو دین دی غیرت پہ نہ آوے لیکن جی اگر چشتی صاحب منہ جملہ یا جلد بازی چ نکل جائے جس گلی تصور کر لیا جاوے یا کہہ لیا جاوے تو اس گال تقائر جاوے حالانکہ وہ نام لے کے میرا نہیں خیال کہ استاد ہے نہ میں سنی ہے وہ ریکارڈنگ اور نہ ہی میری کسی نے سنوائی ہے صرف ہی ہے لیکن چیشتی چیشتی گال کٹ دن گالت آ جائے لیکن چیشتی صاحب گال نہ آئے لکھ لانا چھ بی مرد نہرگ سبق دن ذات آس سے ایک گال پچھو دن آپ جی لائ س بھی نہیں آج بھی نہیں آن کی رج لگ گئی ہے سن بہل کدی گئی ہے لیکن اس گل کی رنج ان نہ لگے جو ساری زندگی بھی تبلیغ پانی فیر دتا یزیدی کہہ کے تاکہ ہونا سنگ نہ کدورت نفاق ٹو لیکن پرور دگار کی قدرت ویخ تالک نہیں رہی آ سارے سال ہاتھ کمال دگارے آلم نے جی جھکیا ہے تو ہٹیاں گروانی پتر بڑے جی ہی بس ایک بار حالت چڈ دو بےچارے پریشان وہ خود بھی پریشان نہیں باوی نا چڈ بھی دیکن پریشان باہر آ نہیں وہاں کا نام نہ لو ایت دیا گا یہاں کچھ کہنے تو بعد بھی جی اگر تب ہدایت دینی ہے نا کہ میرا یہ گلا سن یا تو یہاں کا جواب لبو جو جی جو جب نہیں دے سکتے جی ہالے بھی ربی سڈے نہ چیشتی صاحب نہیں ریکارڈ نے ہاتھ چلا کے پڑی بیٹھے ہیں لیکن چڈو ادھر ویخ میں آخنا تھی کہ حضرت صاحب اور چیشتی صاحب وہ لوگ جمع کرنے کی دی. اراد اچھی بھی کہل سڈے صرف یہ نہ کر مرشد کریم تو گیل ہی کوئی نہیں کیسلے نہیں دنیا پیر لب سے بن پیروں مروا خارجہ خا کے بالا بٹی آنجام ہو سونا دار چڈتے جا سکے بے دینا دے بوئے تے عقیدہ دے, دے تے کدی دل بوتم بھی ہو سکے کیڑی گل ہے جی اگر مرشد کر بھی دے آدی اور آدھی بھلائی آسک اس قبول کر صبر کر اگر وہ غلطہ آخر ہے تو ضرور تین وہ اللہ تعالی جزا دے بے گا جی اگر انہوں نے دل فرض تو تھی نیت کر کے آ جا لیکن تیری امید جب استاد لا دیتی ہے تو ساند رکھنے کی لیکن پھر بھی تیرے آج سے راہ کھے پی نے اللہ تعالی دے توبہ ددایت دے رکھے نے جی توفیق ہو جائے نیری دھار کفر نظام تالیا تو کفر کے نظام چڑنا ہے کفر دیا تعلیم کی دی خدمت کرنی ہے کفر نظام کی خدمت کرنی ہے یہ اللہ نتر جن کے نصیب چ لکھیے مل کے رہنی ہے پھر اچھا کچھ کر نہیں لہذا اے مذہب سادہ کہ یزید امیر معاویہ پاک کے دے دور دے فاسق نہیں سی آدھے دور سارا یہ اصا رد کر دیا جڑے امیر معاویہ پاک دے خلاف بولتے ہیں یا اے بہانہ کر کے تے امام علی مقام نبلا ٹور دینے جڑے باقی رہ گئے او کہتے نے یزید فسق دے خلاف نکلے یا بولے نہیں سن اداب دیکانے والی ہوج روی ہوا جنوب ہدایت دینی ہدایت ریکارڈنگ سن ایک منٹ بھائی دوستو اہاں دی وہ در ایک کار جاتا ہے اچھے کرو چھتا تھوڑے تھوڑے لفظ سنانے جائے گا جلدی پارے گئے میری دین دیا آپ نے کلمت کیتا ہے یہ باقی کوئی نکار دے بات بات ہے بات بات بات بات بات شرید اگر صاحب استاد دیزوں دی پروانہ دی ضرورت ہاں جی خدمت بتانا پروانہ طلب ہے عام مندی پروانہ طلب ہے جی صاحب پر کھاوتنے اپنے سلسلے میں ہمارا میتوں تے خطرہ بند لگدا ہے جی پر سب نہیں واکے جی دربار گیا بندہ ایک تہرا ٹولہ یہ بڑا گل بلے میں پہلا ٹولہ انتظام کر رہا ہے اور ار کی سائیڈ پر بھی یہ حساب ہے کوئی سرکار دس خطرہ کی تلوار ہے جس کی بات ہے پہلے سب سے پہلے جڑا پھل کا پیدا ہونا ہے اس کے علاوہ تمام سمجھیں نا وہ نہیں اندر پہلے کیا رکھیں سر برا دے دو وہ بندے کو سمجھا نہیں نہیں نہیں کرواوا ہے کوئی کسی کا خاطر نہیں تھا کا تھا برا ہے اپنا ہی ہونا میری گلو یہ گل دل چھ لو جا بھی لکھنی کرے گا پنگ شباد پنگ پرواد جاگ گا آپ برباد یہ دل چ رکھو باقی مجموی طور مطابق بائی سال ہو گئے استعمال میرے کوئی شہر قسم چاہتے آتے قرآن چاہتے نقصان دنیا بھی فائدہ کر دینی نقصان ہوئے خبر میرے سامنے تبلیغ میرے سامنے میرے تو پہلے کوئی حدر صاحب کا مریض نہیں ایک بندہ صرف بول پورے دا بس انتظام جب سارا تبلیغ شروع کروائیے میں اس نے پہلے پہلے برملا باہر جب کی اس نے کوئی درویش نہیں پورا بلکہ برادری کا نفا ویچ کے جی نقصان کر شہید لال نیمو نال کر کے کر لوگ جو کر رہے ہیں شہری کے مطابق کر رہے ہیں جہاں قرآن فرمان جا رہا پھر سو جڑا جرم کر دیا دو ہی سروتان نے ایک جی شہری سزا ہو شہری سزا نہ ہورت ہو سجا ہو نہیں سکتی بری شہرت اس کام جا بندہ چور ہوا ہوئے, ہوئے بندے کو شخصی سردی گلتی ہو جائے وہ بارے ادیس تھا فرمایا جائے جرم چھٹائے گیا مالا اس کے جرما کے کرتے پہ खबरों की ये सारी बेड़ियां हम सब में लाके